رحمانحمہ اللہ وصلہ محمد و علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سون البادشہ واٹس ایپ اور باقی تمام جو ہے سامعین براد الخران صاحب کو شہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دست کتاب دعوت شریف میں زیادہ نمبر چھ سو نوے ابلغ تین سو بتیس ہے چھ سو نوے دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے دورست کی تعداد ہے اور تین سو بتیس اور فتح میں ہیں اور اللہ خطیہ میں ہم لوگ آسماء حسن میں سے اس مقدس نمبر اکیس یا علیموں قرآن میں پاک میں اس علمان سے علیم جلال جلال قرآن پاک میں عنومان سے یعنی ان کو ایک دو درس ہو چکا تھا کہ اس مقدس قرآن پاک میں قریب ایک سو ستاون تعمیر بیان ہوا تھا ایک سو کچھ دفعہ جو ہیں ایک سو ستاون مرتبہ یس مقدس قرآن پاک میں آیا ہے تو ان میں سے جو چند ایک آیا جن میں اس مقدس ذکر ہوا ہے کو زیر قلم ان میں تھوڑی سی توضیح کے ساتھ تو ان میں سے اس میں آیت نمبر چار جو ہے یہ ہے بسم بسرحمن الرحمن ان اللہ انََََََََََ اللّ علی مذاتِ صدور تو اس مقدس نے بھی انَََ العلیم الیا وہ ہے ہاں جی یہاں پر بھی طاوا کے حقوق اللہ کی طرف سے فراء فرمتیں ورطق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ صاحب بے شک انا بے شک اللہ تعالی جو ان اللہ علیم ذاتِ سو دلوں کا حال خوب جانتا ہے ان اللہ علیمََََََََََََََََََََََََََََََ بذات سو بلا شک شبہ بے شک یقین اللہ تعالی دلوں کا حال خوب جانتا ہے صدور صدر کی جمع ہے بذات یعنی جو باتیں انسان کے دل میں ہیں خود کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ فرماتے میں وہ بات بھی جانتا ہوں تو یہ آئے مقدس جو سرائے نمبر سات ہے تو اس عیت مجیدے میں جو ہے تجمت ہو گیا وطغ اللہ اللہ سے ڈرو طاو علائی اختیار کر بلا شک شبہ یقیناً ان اللہ بے ش اللہ تعالیٰ علیمن ہاں جانتا ہے جاننے والا بھی ذاتِ صدور دل کی باتوں کو ہاں جہ جی جو بات انسان نے اپنے دل میں شبہ کر رکھا ہے خود کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کسی کو نہیں بتایا اللہ فرماتے مجھے ان باتوں کا بھی علم ہے اس حت مسجد میں بھی طغا اللہ کا حکم دیا وط اللہ فرمایا ہاں یہ جی. ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ہاں جی. اللہ تعالیٰ کے احکام واجبی و فرائض پر احکام واجبی ہاں جی. اللہ تعالی طرف سے جو واجب احکام ہے ہمارے پر جس کو ہر سر میں وجا لانا ہے وہ احکام احکام واجبی و فرائش پر سختی سے عمل کریں تو یہ ہے اللہ تعالی نے جو جو چیزیں ہم پر فرض کیا ہے کرنے کا حکم دیا نہ کرنے سر میں سزا کا حکم دیا ان پر سختی سے عمل کریں جیسے نما سے روزہ حقوق اللہ بات ہے حقوق اللہ ہے اور محرمات سے جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں منع کیا ہے حرام قرار دیا ہے ہاں اور اس کے ارتقاب سزا قرار دیا ہے ان سے محرمات سختی سے پرہیز کریں اور دور رہیں ساتھی سے ہاں محرمات ساتھی سے پرہیز کریں یہ توا ہے توا کے اصل اثاثی ایمانیات درست ہونے کے بعد ایمانیات جن جو اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے ان سب کو آمن تو ملائکہ دیو دے دن مختصر جامع ایمانیات ہم ان نرواشی کے لحاظ سے ایمانیات کی تفصیل جو ہے اس اصول اعتقادیہ ہے ہم اسیتقاد شا سے نے فرمایا اس کتاب میں نے ایمانیات کی وہ تمام مطالب لکھا جس پر ایمان کو انسان کو ہر صرح میں اعتقاد رکھنا واجب ہے اس میں اقدار چھاننا ضروری اور لازم ہے ایمانیات میں سے تو تفصیل تو اسے احمد تو کا اصول اعتقادیہ ہم نرواشی کے لحاظ سے مزید تفصیلات چاہیں تو قرآن الحادی سے اور مزید تفصیلات مل سکتے ہیں عقائد کی باقی تا ہوا جو ایمانیات درست ہونے کے بعد جو کہ بیس ہے اصل بنیاد ہے جڑ ہے انسان کی جو ہے شجر ایمان کی سرحدِ ہنج ہاں جی، دین کی بنیادی تعلیمات ایمانیات ہیں اس کے بعد جو ہے فرائض ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیا واجب ان پر سختی سے عمل کریں اور پھر محرمات جن کی ضرورت اللہ نے نہیں کیا ان سے سختی سے باس آنا یہ تغوا ہے تو ایمانیات جتنا توجہ دیا ایمانیت درست اور صحیح ہونے کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز فرائض و واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے بچنا ہے یہ روح و اصل طاوا ہے ٹھیک روح اصل طاوع یہی ہے ایمانیت درست ہونے کے بعد فرائض و واجب پر, پر سخی سے عمل کریں اور محرمات سے حرام چیزوں سے سختی سے دور رہیں اجتناب کریں توا کی بنیاد یہی تین چیزیں ہیں معنیات درست کریں پھر معجبات پر فرائض پر سختی سے عمل کریں محرمات سے سختی سے بچیں پھر نوافلات و مستحبات پر حسب توفق عمل کرتے جانا اور مقروحات سے بچنے کی کوشش کرنا یہ مزید درجات کی بلندی کے لیے توا کے اعلیٰ منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شاید میں تغوائے اختیار کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ بند خدا میں صرف تمہارے اعمال و کردار سے آگاہ نہیں ہوں جو تم سے ظاہر ہوتی ہے بلکہ مجھے تمہارے دلوں میں مخفی ارادوں اور سوچوں اور خیالات اور افکار کا بھی اسی طرح علم ہے جس جی طرح تمہارے ظاہری اعمال و کردار کا علم ہے بہت ہی عظیم بات ہے عظیم نگرامی اسی بات پر اگر ہم پختہ ایمان رکھیں کہ اللہ تمہارے و تعالیٰ کو جس طرح ہماری ظاہر شدہ ہاں جی اعمال و کردار کا علم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہمارے دلوں میں مخفی اعرادوں سوچوں اور خیالات و افکار کا بھی اسی طرح علم ہے جس طرح تمہارے ظاہر اعمال و کردار کا بھی علم ہے اور بلا شکش بکرانعیتوں سے یہ حقیقت ثابت ہوگی جیسے اس یاد اللہ, اللہ نے فرمایا علیم بذات سدور نہ صرف تمہارے ظاہر اعمال کا اللہ کے علم ہے بلکہ جو بات ہے تم نے دل میں شبا کے رکھا ہوا ہے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا ہاں جی اللہ رحمت مجھے ان کا بھی ہے میں, میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے دلوں میں جو ہے جو اپنے دلوں میں کیا خوش معافی رکھا ہوا ہے لہذا جو ہے تغوا صرف عمل و کردار کا نہیں بلکہ افکار و ارادوں اور نیاد میں بھی تغوا نظر آنا چاہیے ان میں بھی طغا نظر آنی چاہیے کہ آپ کی نیت بھی درست ہو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ رکھتا ہو ہاں جی کسی کے بارے میں بورا نہ سوچتا ہو یہ نیت کی طغوا ہے حاج نہ ہو سکے اللہ کی محلوق کے مخلوق کی خدمت کا جو ہے نیت رکھیں لوگوں کے لیے فائدے کی نیت رکھیں لوگوں کو نہ پہنچانے کی نیت رکھیں یہ جو ہے کے اعلیٰ معیارات میں حصے کیونکہ الحمپور میں, میں تمہارے دل کی باتوں سے بھی آگاہ ہوں لہذا تغوا صرف عمل و کردار کا کر نہیں بلکہ افکار و ارادوں اور نیات میں بھی تغوا نظر آنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اور برے خیالات و ارادوں کو دل و دماغ سے نکال دیں کہیں ایسا نہ ہو ہاں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہی ارادے کسی وقت دوبارہ سر اٹھائیں اور تمہیں جو ہے گمراہ کر دیں بلا شکش بہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راہ۔ اور احوال سے خوب آگاہ ہے لہذا فتق اللہ بند مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے حضور میں زیادہ دلیری کا مظاہرہ نہ کرو اذن گرمی آج جو ہے اسی پر مختصر درس دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم کافی آ چکا ہے